مَا يَرْضَىٰ ٱللَّهُ مِن كُفَّارٍ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٱذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَٰئِمٍ ذلك قبل الله يؤتي من يشاء والله عاسع عليم إنما بليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الثلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمدُوا فَإِنَّ اللَّهِ هُمُ <الْغَالِبُونَ> سورت الماعدہ سے میں نے تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا سیدھا سانا مقوم سمجھنے سے آدمی پوری کی پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے اور اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا آپ نے سب نے بارہا سنا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور یہ جہان دار المتحان ہے اس کے بعد دار الجا ہے اور یہ بالکل محدود سی مدت ہے آپ پچھلے دس سال بیس سال ساٹھ سال کو یاد کیجئے ابھی آپ اپنے بچپن یا جوانی سے جو بھی آپ کو یاد ہے یہاں تک پہنچ جائیں گے دس بیس تیس منٹ میں اور یہ حقیقت ہے کہ گزرے ہوئے وقت کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اپنا مقصد حیات یاد ہے اور کچھ ہو یا نہ ہو دنیا کے فرائض ضرور ادا کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے واجبات انسان پر رشتہ داری کے ناطے سے بہن بھائیوں کے ناطے سے اور اس کے اپنے حقوق ہیں جسم کے وہ سب ادا کرنے چاہیے مگر سب کچھ ادا ہوتا رہے اگر ایک کام نہ ہو کہ آدمی کا ذہن پختگی سے اس طرف متوجہ نہ ہو کہ وہ بھیجا کس لیے گیا تو وہ ناکام ہے اگر ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے آدمی کسی نظریہ کے ساتھ بڑھے عقیدے کے ساتھ بڑھے تو وہ اور بات ہے عقیدے کے بغیر لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلتا چلا جائے تو وہ تو اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے صرف سرخ بتی کے اندر سے گزرتا ہے تو سپاہی پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے معلوم ہوتا اشارے کو نہیں دیکھا آپ صرف اپنے آگے چلنے والوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جا رہے ہیں تو آپ بھی پیچھے پیچھے آ گئے تو اللہ رب العزت کا دین سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے اول الباغ کے لیے ہے جو عقل والے ہیں اور عقل کو استعمال کرتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اُل حاضی ہی سبیلی کہتے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم یہ میرا راستہ ہے ادعو اُل اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرا بلاوا کسی اور کی طرف نہیں قوم روٹی کپڑا مکان اور مختلف قسم کے نعرے جو ہمیشہ دنیا کے اندر زور پکڑتے رہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ادعو او الا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اعلیٰ بصیرہ سوچ سمجھ کر بصیرت پر میں نے یوں ہی جذباتی طور پر اٹھ کر اللہ کی طرف بلانا شروع نہیں کیا بلکہ میں اللہ کی پہچان رکھتا ہوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں نے جو بلاوا تمہارے سامنے لگایا ہے یہ آواز سوچ سمجھ کر لگائی گئی آلہ بصیرا آنا و منی میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم و مستاب اور میرے جو متبعین ہیں میرے پیچھے میرے راستے پر چلنے والے و صبحان اللہ و ما انمین المشرقین اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے جو مشرقین اس میں خیال کرتے ہوئے شرک کرتے ہیں شرک کبھی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مشرق اللہ میں کسی اعتبار سے کوئی کمزوری نہ جان لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو کھڑا کرنا ضروری نہ سمجھے بعض معاملات کے بارے میں یہ خیال نہ کرے کہ اللہ نے تقسیم کر دیے عطائی ہے اب ان کے پاس بھی وقتی طور پر وہ اختیارات ہیں کہ جو پکار اللہ سے لگائی جاتی وہ ان سے بھی لگائی جا سکتی وقتی طور پر اصلاً اللہ کے ہے اللہ تعالی نے عطا کیے تو یہ کمزوری عطا کرنا اپنے ساتھ اور بھی کھڑے کر لینا یہ مخلوق کے لیے مالک کے لیے نہیں وہ صبح اللہ وبا عنا مین اور میں مشرکوں میں سے نہیں میں اپنے اللہ رب العزت کو کامل ہر اعتبار سے کافی سمجھتا ہوں علیہ صلی اللہ علی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تو ہم اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور ہم اکیلے نہیں ہیں انسانوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کو بھر دیا ان انسانوں کی تقسیم کر دی ہے اللہ کو ماننے والے اللہ کی توحید اور نبی کی سنت پر قائم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے وہ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں یا ماننے oh کے بعد بھی انکار کرنے والوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں وہ اللہ کے دین سے مرتد ہو چکے اللہ کے دین سے پھر گئے دین کے تقاضے انہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کی زندگی اور کفار کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے کفار کے جتھے میں شامل ہے دنیا میں علیحدہ نظر نہیں آتے پہلے ایمان جدا ہے اور یہ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالی نے جنت اور جہنم تیار کر رکھی ہے اس میں وہ لوگ ایک ساتھ ہوں گے جو ایک راستہ چلنے والے جنت ہو یا جہنم ہو فرمایا نبی اکرم سنگ نہ ہو اے ولیم من امن صحیح بخاری کی حدیث ہے بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر محبت اہل ایمان سے ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اگر محبت اہل کفر کے ساتھ ہے تو اہل کفر کے ساتھ ہوگا آپ کہیں گے کہ کون ہے جو یہود و سے محبت کرے گا کون ہے جو چینیوں اور جاپانیوں سے اور مجوسیوں سے محبت کرے گا نہیں محبت کا مفہوم جو ہے وہ آدمی کی زبان اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے وہ محبت جو صرف ایک نعرہ ہو کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ و وسلم اور زندگی پوری کی پوری کفار کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہو کفار کی دوستی میں گزر رہی ہو کفار کو خوش کرنے والا اسلام ہو اس کے پاس ایسا اسلام جس سے کوئی کافر دکھے ہی نہ جس سے کسی مشرق کو تکلیف ہی نہ پہنچے ایسا اسلام جو کفار کو کہے کہ یہ مسلمان تو ایسا ہے کہ اس سے تو کسی کو تکلیف نہیں اسے جھک جھک کر ملے اس کی تعریفیں کریں نہیں مسلم اگر حقیقت مسلم ہے تو کوئی نبی بھی اپنی قوم کے پتھروں سے نہ بچ سکا نہ کوئی رسول علیہ السلاطلام وما یاسی ہند میں رسول اللہ قان بھی یا کوئی ایک بھی رسول نہ ہے نہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں آیا مبوس ہوا ہو لوگوں کی طرف کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا نہ کیا ان کے ساتھ تو ٹھٹھا کیا جائے جو دنیا میں انسانیت کی ہر صفت میں چوٹی پر ہو اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ ہو اور ایسی سیرت کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر متعارف ہو کہ لوگ انہیں انسان مانتے ہوئے دشمن بھی اقرار کرے کہ اس جیسا معاشرے میں ہے کوئی نہیں اور جھوٹ تو ان کی طرف دشمن بھی نسبت نہ کر سکے ان لوگوں کو پتھر پڑے ان کے ساتھ کفار ناراض ہوئے ان کو قتل کیا ان لوگوں نے جو اللہ کو اس کے رسول اور آخرت کو مانتے تھے مگر جھوٹ مناسبت کے ساتھ یہود نے اپنے امبیا کو قتل نہیں کیا علیہ و السلاق صبح ہی میں سن رہا تھا ایک عرب عالم کی تقریر جو کہ عقیدہ کہاویہ کی شرح کر رہے تھے تو وہ بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا علوم انہوں نے بیان کیا کہ عیسا علیہ السلام سلام کو اللہ نے اٹھا لیا اسی کے تحت انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہود میں سے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے ایک شاگردوں میں سے تیرہواں نمبر جو تھا وہ گمرا ہوا اور اس نے جا کر کیسر کو کہا کہ عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو پکڑ لو اور اس کو قتل کر دو اس نے کہا ملی ان کی حکومت تھی کئی ایک ملتوں کی ایک قومی سی حکومت تھی کیسر کی اس نے کہا وہ تم میں سے ہے کیا اس نے تمہارے دین کا کفر کیا ہے کوئی گمراہی ہے کس وجہ سے اس کی شکایت کرتے ہو تو اس نے کہا یہ نہیں ہے بلکہ کیسر وہ تمہارے دین کو نہیں مانتا وہ ایک علیحدہ مملکت کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ ایک ریاست کھڑی کرنا چاہتا ہے تمہارے مقابلے میں ایک قائد ہے تمہارے مقابلے میں تو پھر کیسر کو جوش دلایا گیا اور اس نے اسی شخص کو آ کر پکڑ کے پھانسی دے دیا کیونکہ اللہ نے اس کی شکل اس علیہ حص و سلام بنا دی بلاکن شبھ بھی اور یہ قتل کر دیا گیا اب یہ آیات آپ کو سناتا ہوں اس تمغیز کے بعد انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا کہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس یاد دیہانی سے کیونکہ یہ دروس یاد دیہانی ہے اس مقصد کی جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ جنت جو پہلے سے ہمارے لیے تیار ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے اللہ ہمیں اس کے قابل بنا دیا آمی فرمایا بندہ معافی سدور ان کے سینوں میں جو بھی غل ہے جو بھی کینہ ہے اس جنت میں ہم نکال لیں گے پھر وہ باغات میں اونچے اونچے باغات میں تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے معلوما اہل ایمان کے اندر بھی شیطان کینے ڈال سکتا ہے اور دوسرے وہ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے اس لیے کہ انہوں نے جہنم کا راستہ خود اختیار کیا وہ وہ ہے جو غفلت میں ہے ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے پیدا کرنے سے مراد ہر گنس کو یہ نہ لے کہ اللہ نے زبردستی نے جہنم میں ٹھوس دیا نہیں اللہ تو ان غیب کا مالک ہے اسے تو معلوم ہے کہ اختیار دیے جانے کے بعد کون جہنم کا راستہ اختیار کرے گا کون جنت کا تو اس کو تو پہلے سے معلوم ہے ہمیشہ سے معلوم ہے اور ہمیشہ معلوم رہے گا اور آج بھی جو ہو رہا ہے معلوم ہے کہ جہنمی کون ہے کیوں جہنمی ہے لہم کلو بُ اللہ یقہ دل تو ہے سینے میں سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے دنیا کے معاملات میں سب سے سیانے گا سلجھا دینے والے جھگڑوں کی اور بڑے بڑے کاموں میں زبردست مانے ہوئے عقل مند دانشور کہا جاتا ہے دانشور لہوم کلو بلا یف نبی دل تو ہے سینے میں اللہ کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے سے کام نہیں لیتے مالک کی پہچان نہیں ہے اپنے مقصد حیات کی پہچان نہیں والا آنکھیں بھی ہیں ماتھے کے اندر دیکھنے کا کام نہیں لیتے اللہ کی نشانیوں سے اپنے مالک کی کبریائی کو وحدانیت کو اس کے احاطہ کو اور اللہ کی رحمتوں کو نہیں پہچانتے اور ان کے آزان بھی ہیں کان بھی ہیں لا يسمعون نبی ان سے سنتے نہیں ہیں الاقل انام یہ چوپاوں کی طرح ہے بل ہوں ادل چوپایوں سے بھی بلکہ بدتر کہ چوپا کو تو اللہ مٹی کر دے گا ان کو تو جہنم میں جانا پڑے گا اس غفلت کی وجہ سے الاغ الغافلون یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں تو یہ دروس میری اور آپ کی غفلت توڑنے کے لیے ہے انحاظ ہی دبیرا یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے ایک نفیحت ہے جو کوئی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے نہیں چاہتا نہ پکڑے اللہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالی نے کل حق کو میں ربی کو پمن شاہ افل یق کہ یہ حق اللہ کی طرف سے آ چکا جو چاہتا ایمان لائے جو چاہتا ہے تفر کرے مالک کا کچھ نہیں بگڑتا اور اس کے سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تمہارے ایمان لانے سے جو کوئی ایمان لائے گا کوشش کرے گا اپنے بھلا کرے گا تو غفلت دور کرنے کے لیے جلوس میری سب سے پہلے اور پھر آپ کی اللہ ہمیں غفلت سے بجائے آمین اور ہم بیدار اپنے مقصد حیات پر پہرے دار بنے ہوئے اسی طرح زندگی کی منازل طے کرتے ہوئے اپنی قبر تک پہنچ جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم رب ربضلال اکرام سے راضی ہو آمین اور فرشتے ہمارے لیے بہترین انداز میں ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے اور اسی وقت ہمیں آسرا اور سہارا مل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی رحمتوں کی باتیں کر دی آمین تو فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایوہ اللہ آمین. مَن دین. تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا الٹے پاؤں پھر جائے گا فَسَو تو ان قریب تمہیں مٹا دے گا اللہ یا تم ہو گئے بھی تو وہ قوم لے آئے گا یو ہب ہوں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گے گویا کہ پہلے تم میں یہ صفت نہ تھی اب جو قوم آئی وہ محتاط نہیں تھی نا اس میں پہلی صفت کیا ہے اللہ سے محبت کرنے والی کیسی محبت وزین آمن اشد اللہ پہلے ایمان اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں دنیا کی کوئی محبت ان کے آڑے نہیں آ سکتی باپ بیٹا بھائی بیوی خاندان ملک سلطنت اور ہر قسم کی محبتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ ان کو بالکل مثل دیا کرتے ہیں اللہ کی محبت کے تقاضوں پر وہ اللہ ان سے محبت کرے گا یہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے پہلی صفت یہ ہوگی جو تم میں چلی گئی اور تمہیں اللہ نے مٹا دیا تم راندہ درگاہ ٹھہرے گے تم دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے مرتد ہو گئے دوسری صفت کیا ہوگی مومنوں کے لیے شیر و شکست مومنوں کے لیے نرم محبت کرنے والے جان چھڑکنے والے غم گسا معاف کرنے والے مومن کے دکھ سکھ میں کھڑے ہونے والے المسلم اقل مسلم مسلم مسلم کا بھائی ہے لا یزل نہ اس پر ظلم کرتا ہے ولا یا نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے دکھوں میں کہ اب تو بہت سخت خطرناک وقت آ گیا ہے بھائی اب تھوڑی دیر انتظار کرو پھر دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ولا یوس نہ اسے کبھی حوالے کرتا ہے مسائب کے دکھوں کے کفار کے مومنوں کے سامنے زلیل بچنے والے بالکل نرم چھوڑ دینے والے بدلہ نہ لینے والے اللہ کے لیے پیار کرنے والے ایمان کی بنیاد پر علل کافرین کافروں کے لیے ننگی تلوار کافروں کے لیے بجلی کی کڑک اشد و اللقفا ور ہما اگئی نہ پر شدید اشد وہ بالغا ہے اور موبنوں پر رحیم و کریم یہ محمد رسول اللہ ولین محمد رسول اللہ کی صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی اللہ مٹا دے گا تمہیں اگر تم نے اللہ تعالی کے دین کے تقاضے دین میں داخل ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد پورے نہ کیے تو جن کو لائے گا ان کی صفتوں سے یہ دیکھ لیا جائے کہ کس وجہ سے مٹائے گئے یہی صفتیں ختم ہوئی تھی پہلی کیا ہے اللہ سے شدید محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرے گا کیونکہ علماء نے کہا ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے بڑے بڑے مشرق بھی اللہ سے محبت کرنے والے تمہیں مل جائیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں جانے لڑائیں گے مگر کمال تو یہ ہے کہ اے یو کہ اللہ تم سے محبت کرے وہ محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاف اور ان کے راستے پر چلنے سے علی علی المؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے جو لا بدھ ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مار کا نہ ہو جب دنیا میں کفر اور کافر موجود ہے تو پھر جب ایمان اور مسلمین مومنین موجود ہوں گے تو یہ ٹکر ناگزیر ہے یہ چیلنج کفار کے نظام کو اور ان کے نظام کا کفر اور ان کی رٹوں کو چیلنج یہ لازمی ہے اہل ایمان تو کرتے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی تابع داری کا اور اللہ کے مقابلے میں تعوتوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہو وہ پیر و فقیر ہو یا کوئی کینسر ہو یا سرعور ہو یا وقت کا کوئی حاکم ہو وہ ان کے نظام ہائے زندگی جو انہوں نے خود بنائے ہو فیر فقیر کا بنایا ہوا دین ہو یا حاکم کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین ہو وہ سب کی بغاوت کا حکم دیے گئے حسب طاقت طاقت کے مطابق تو ریٹ تو چیلنج ہوگی ٹکر تو ہوگی فی سبیل اللہ جو جاہدون اس سے بھی بڑھ کر ایک صفت ہے وہ لائن ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ساری دنیا کیوں نہ ان کے مخالف ہو جائے ابن مصروب نے کہا ربی اللہ تعالیٰ کہا کہ اگر تُو حق پر ہے تو, تُو ہے تو جماعت حق کا ہے اگر تو حق پر ہے تو جم جا بلا مطلب وہ کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور اتنا عظیم فضل ہے کہ یہ نہ خیال کرنا کہ ساروں کو کیسے ملے گا نہیں اگلوں پچھلوں کو بھی عطا کر دے تو اس کا فضل ختم نہیں ہوگا سارے کفار بھی لے لیں اور بھی مسلمان ہو جائے اللہ کا فضل تو کم نہیں ہوگا سارے جاپانی چینی مسلمان ہو جائے اللہ کا فضل پھر بھی کم نہیں ہوگا ولّہ بات ہے میں نے غلط فہمی میں جانتا ہے کہنا چاہیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فضل کا مستحق نہ ہو تو فضل لے جائے اور فضل کا مستحق ہو تو فضل سے محروم کر دیا جائے اگر دل سے خالص ہے ہم اور کوشش ہماری سابق ہے تو اللہ کا فضل ہمیں دل کر رہے گا جو اتنی وسعت والا ہے کہ ہم سارے بھی فضل کے مستحق ہو جائیں تو اللہ کا فضل ختم نہیں ہوگا انما انسر کے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں یعنی جو آگے بیان ہونے والا حکم ہے یہی حکم حکم میں آخر ہے اور کوئی حکم اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے انما انی حکم اللہ تمہارا دوست صرف اللہ وہ رسول رسول ہے صلی اللہ علیہ و اللہ اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں اللہ وہ ایمان والے جو ایمان کے بعد ایمان کا عملی رنگ قائم کرتے ہیں ایمان ان کے اعمال سے اور اقوال سے گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں کی اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہر معاملے میں حکم آتا ہے وہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنے مالک کے حکم کے سامنے رکوع کرتے ہیں جھک جاتے ہیں آخر میں ایک بہت بڑی خوشخبری اور جنگ جیتنے کا ایک زبردست راز ہمیں بتا دیا بس یہ جو اختیار کر لے گی آج مومنین کی جماعت اللہ نے اس کے لیے فتح لکھ دی ضروری نہیں کہ فت جو ہے وہ ابھی آ جائے آخر کار فتح ان کی ہے اور یہ بھی فتح ہے کہ انسان مرے اس حال میں کہ نیزہ سینے سے پار ہو رہا ہو وہ تو مر گیا اس نے تو فتح نہیں دیکھی اس دنیا کے اعتبار سے غلبہ نہیں دیکھا نیزہ اس کے سینے سے گزر گیا اور بے ساخت کا منہ سے نکلتا ہے یا فرشتوں کو دیکھ کر منہ سے نکلتا ہے پھول تو وہ رب دل کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ ایمان کا ثبات یہ سب سے بڑی کامیاب کہ آدمی کا ایمان ایسا غیر متزلزل یقین بن جائے اندین و رسول ہیر تابو یہاں بھی اناما کہا صرف مومن حقیقت وہ مو لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ و وسلم تم ملم یور پھر کبھی شک کا شکار نہیں ہوئے کبھی انہیں ان کے بارے میں بد فہمیاں اور بد گمانیاں نہ ہوئی تو اللہ فرماتا میت اللہ جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا وہ رسول او اور اس کا رسول و الدینہ آ من بس باقی سب اس کے دشمن ہیں اور ایمان والے ان کے علاوہ سب دشمن ہیں صرف اللہ دوست ہے اس کا اس کا رسول دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا راستہ چلتا ہے اور ایمان والوں کا دوست ہے جو ایمان سے نکل گئے وہ اس کے دشمن اور جو بےمان ایمان لائے نہیں وہ بھی اس کے دشمن فرما کہ یہ فعم الْغَالِبُونَ یہ <سؤال> ہے اللہ کا تولا اللہ کی جماعت اللہ کا گروہ غلبہ ان کا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر کوئی غالب آ جائے یہ مالک کا لکھا ہوا جو ہے کلمہ ہے ومن او فا دن اللہ بتاؤ تو صحیح بھلا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون میرے بھائیوں آج بہت, بہت بڑا امتحان ہے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے واقعہ کی طرف لوٹتا ہوں دین ہمیں واقعہ کے اندر روشنی دیتا ہے علماء حقہ کا کام ہے کہ واقعہ میں لوگوں کی رہنمائی کریں اگر واقعہ کے اندر رہنمائی دین سے نہیں لینی تو معذل وفر اللہ یہ روشن قرآن یہ چراغ ہمیں کتنی دیا گیا راستہ دیکھنے کے لیے تو دیا گیا کہ بھٹکے نہ آج کے سخت حالات جو کہ سنگین ترین حالات میں سے وہ حالات ہیں جو امت پر مشکل ترین زمانوں میں آئے مشکل ترین حالات آج ہم پتاری ہیں کہ اس وقت امت دو حصوں میں منقسم ہو رہی ہے اہل نفاذ اور اہل ایمان اہل کفر کو تو سب جانتے ہیں آج آپ یہ جانتے ہیں میں آپ کی ایک واقعہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں شاید اس طریقے سے اس کی طرف توجہ آپ کی نہ دلائی گئی ہو کہ پاکستان کی اسمبلی وہ ادارہ ہے جو سپریم ادارہ ہے پاکستان یہ اگر اپنی اکثریت سے کوئی فیصلہ کر دے تو کسی ایک کورٹ کے اندر ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا یہ اسمبلی فیصلہ کر چکی کہ مرزی کفار ہے اب سارے پاکستانیوں کو ضرورت ہو گئی مرزائی کو کافر کہنے کی ہر فورم پر بین الاقوامی فورم ہو ٹی وی ریڈیو ہو اخبار ہو جہاں مرضی اس کو کافر سوچتے کیونکہ قانونی تحفظ مل گیا کافر کہنے کو اسی طرح بھاری اکثریت نے اسمبلی کی یہ دستخط کرتے ہوئے فیصلہ کیا اور اپنے اوپر اتمام حجت کی کہ سوات والو تم شریعت کا نظام نافذ کر لو تم نظام عدل چلا لو یہ باتیں بات کی ہیں کہ وہ اس کے چلانے میں مخلص تھے کہ نہیں تھے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا میں پہلی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے گویا کہ یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس نہ شریعت ہے نہ عدل ہے کیا سواد کے لیے اسلام نازل ہوا تھا کہیں لکھا ہے قرآن و سنت میں کہ شریعت کا نظام اور عدل کا نظام ثواب کے لیے باقی پاکستان والے کلمہ پڑھتے رہے یہ شریعت سے بھی آزاد ہے عدل سے بھی آزاد ہے یہ کہاں لکھا ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کس اعتبار سے آزاد ہو گئے کہ تمہارے لیے وہی نظام ہے جو تمہاری اسمبلی کی اکثریت بنا لے قانون اور ضابطے زندگی گزارنے کے تاکہ زندگی امن سے گزر سکے تم امن اور انصاف کو انسانوں کی رائے سے لو زمین پر بیٹھ کر بناؤ اور ان مسلمانوں کے لیے خواب چلنا چاہتے تھے یا نہیں یہ دوسری بات ہے میں اس بات میں ابھی جانا ہی نہیں چاہتا الحمدللہ وہ چلنا چاہتے جیسے کرائن بتاتے مگر یہ بات کھولنا نہیں چاہتا بات صرف اتنی ہے کہ کیا انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہمارے پاس نہ شریعت ہے اور نہ ہمارے پاس انصاف ہے کیا یہ اعتراف اپنے مالک کی زمین پر جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اس کے بدن سے زندگی گزارتے ہوئے جو اس نے ایک نطفے سے ان کو بڑھا کر دیا ہے ایک حقیر پانی سے یہاں تک پہنچے ہیں نہ اپنی مرضی سے زمین میں آئے نہ امریکی افریقی جاپانی پاکستانی ایرانی عربی کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا نہ اپنی نسل اپنی مرضی سے اختیار کی نہ مرد اور عورت بننا اپنے اختیار میں تھا نہ گورا اور کالا ہونا اپنے اختیار میں تھا نہ امیر و غریب ہونا اپنے اختیار میں تھا نہ زندگی کتنی ہوگی اپنے اختیار میں ہے قطعی طور پر دنیا میں جو اللہ تعالی نے انسان کو کمزوریاں لگائی ہیں ان سے بھی کوئی آزاد نہیں موت بھی اللہ کے اختیار میں بیماری بھی اس کے اختیار میں خوشی اور غمی بھی اتنا بے اختیار انسان تھوڑا سا اختیار دیا گیا پانچ سات سال کی زندگی ہے زندگی کا تیسرا حصہ سونے میں گزر گیا زندگی کا ایک حصہ بیماریوں میں دکھوں میں اور ضروریات زندگی میں گزر گیا جو حجات سب کے ساتھ لگی ہوئی اسے کیا رہ گیا نادانی کا وقت بھی گزار لیجیے جب کوئی عیاسی کر ہی نہ سکتا تھا جوانی کے بعد وقت شمار کیجئے پانچ سات سال بنے گے اس کے پتلی اپنی جہنم اتنے سے وقت میں تو اللہ کی لٹکی ہوئی زمین پر یہ اسمبلی سوار ہے اللہ کی نیلی چھت کے نیچے اور مالک الملک واضح اللہ شریف کی بادشاہی اور کائنات ہر طرف ذرہ ذرا گواہی دے رہا ہے کہ وہ تم پر بھی حاکم ہے اور ہر شے پر بھی حاکم ہے ابھی چاہے تو ٹکرا اور ہر چیز کو تمہیں پاش پاش کر دے اس کے رسول کو ماننے کے بعد یہ ضرورت الے اصلاح کو کہ ہم تو نظام چلائیں گے جو ہماری اسمبلی بنائے گی ہاں مولوی صاحب تمہارے پیٹ میں زیادہ درد ہو گیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلا لو کیا اسلام سماج کے لیے نازل ہوا تھا ساری تمہاری لڑائی صرف اس پر ہے شریعت پر کہ وہ شریعت مانگتے ہیں تم کہتے وہ خالص نہیں ہے ان کے ختنے نہیں ہوئے ان کے اندر دوسرے ہیں ان کے اندر راہ آ ان کے اندر فلانا آ گیا وہ بچوں کو مار دیتے ہیں وہ سکول توڑ دیتے ہیں وہ فلانے ہیں وہ فلاں مان لیے جی فلانے اور فلاں جھگڑا کس بات پر ہے شریعت پر ہے وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں ہائے پاکستان ٹوٹ جائے گا تم پاکستان بھی توڑوا رہے تم آگ اور خون کی کھیل بھی کھیل رہے ہو مگر تمہیں شریعت میں داخل ہونا ممکن نہیں تم کیوں نہیں شریعت میں داخل ہو جاتے تم کہاں سے رخصت لے کر آئے ہو تمہارا یہ کال ہے یہود کی طرح کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں تمہیں بخشش کی خبر آ گئی اسمبلی والوں تم کیوں نہیں قوم یونس کی طرح توبہ کر کے اللہ کے دین میں داخل ہوتے قبروں کے قدے توڑتے بہشتی دروازوں کو قبروں پر سے ختم کرتے اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے اور تم حرام کمائیاں بیت المال میں جمع کراتے تم فحاشی اور اڑیانی کے لائسنس بند کرتے تم اللہ کے رسول کے شریعت میں داخل ہوتے قوم یونس کی طرح شاید اللہ تم پر بھی رحمتیں کر دیتا تم نے شریعت میں داخل ہونا قبول نہیں کیا تم اتنے دور ہو شریعت سے تمہاری زندگیاں عمل بھی گواہی دیتی ہیں کہ وہ تو کفار کسی ہیں وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کوئی جھلک بھی نہیں دکھا رہی ہمیں پھر تم عقیدے کی بنیاد پر تقسیم بھی نہیں کر سکتے لوگوں کی یہ تم میں کب ضرورت تم جمہوریت کی دیوی کی پوجا کرنے والے ہو وہ دیوی تو کہتی ہے کہ ووٹ بڑھانے کے لیے عقیدہ ننگا چٹا نہ بیان کرنا ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی وہ تو مجبور کرتی ہے کہ ہاں جمعیت اہل حدیث اپنا نام رکھو یا کوئی اور رکھو قبر سے جلوس نکلے گا تو ایک جو سیاسی لیڈر ہے گمراہ جس نے خود بھی چادریں چڑھائیں اور اس کے بھائی نے بھی چادریں چڑھائیں شر کیا اشعار کی جس نے پاکستان کی سب سے زیادہ پوجے جانے والی قبر سے جلوس نکالا تم بھی اس کی قیادت میں جلوس نکالا جلوس کا سلوگن کیا ہے کیا جلوس میں سب سے بڑھ کر تم نے اعلان کیا جس کی تم مطالبہ کر رہے ہو مطالبہ چیف جسٹس کو بحال کرو مطالبہ کیا نیسا کے جمہوریت مطالبہ کیا ہے انصاف اللہ کے قانون کا تو اب مطالبہ بھی ختم ہو گیا ایک وقت تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک وقت تھا نظام مستعفی اب وہ بھی چھن گیا ان سے بےغیر تھی اس حق کو پہنچ گئی کہ اب جمہوریت کی دیوی نے وہ نعرے بھی چھین لیے اب تو نعرے بھی گندے ہو گئے اور چیف جسٹس کو جن اسلامی جماعتوں نے بحال کروایا اللہ کے ہاں یہ جواب سوچ لیں یا توبہ کر لیں ابھی وقت ہے غفلت سے نکل آئے وہ چیف جسٹس جو اس قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے جو اس اسمبلی سے تو پاس کردہ ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہو یا مخالف اس کی بہرحال اسے کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس نے ہل اس اسمبلی کے آئین کا اٹھایا اگر آئین سے قانون نہیں ٹکراتا تو پھر وہ قانون درست ہے اگر آئین سے ٹکراتا وہ قرآن کیوں نہ ہو سنت متحرہ کیوں نہ ہو اجماع امت کیوں نہ ہو اس کے مطابق آپ کو حق نہیں ملے گا جب تک وہ درجۂ قانون پر فائز نہ کر دیا جائے اسمبلی کی اکثریت کے ساتھ یہی وہ چیف جسٹس ہے جس نے قبروں پر چادریں بھی چڑھائی ہی ہیں اور یہی وہ چیف جسٹس جب شام میں وکیلوں کو تقریب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان کے ایک حصے میں سر عام کوڑے مارے جا رہے ہیں جو کہ انسانیت کی تجلیل ہے اسے کیا پتا اور اگر اسے پتا میرے گمان میں یقیناً پتا ہے یہ جاگ بوجھ کر کہتا ہے کہ اللہ تو کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے بل یش حد اذابہ ہوا تو کہ اس پر مومنوں کا ایک گروہ گواہ بھی ہو اسے تم انسانیت کی تجلیل کر دو تم خود ذلیل و کمینے تم خود مرتبہ اللہ کے دین سے جس نے اللہ کے دین کی یہ توہین کی اس کو بحال کروایا یہ کیا جواب دیں گے اللہ کو تو اللہ کا فرماتا ہے کہ تم محلت کو ضائع کر دو گے تو اللہ تمہیں مٹا کر اور قوم لے آئے گا اللہ تنفرو یو آزادی اگر تم نے اللہ کے راستے میں نکلنا برداشت نہ کیا زمین کے ساتھ بوجھل ہو کر بیٹھ گئے بل دل ہو گئے اللہ تمہیں مٹا دے گا تمہاری جگہ اور قوم لائے گا جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ کا دین مردوں کا دین ہے اللہ کا دین جہاد سے رقم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے کے سایوں میں ہے جہاد چوٹی ہے کوہان کی اللہ رب العزت نے آج اس پاکستان میں ہم پر فرض کیا ہے جو ہم پر فرض ہے بس اب اس کی طرف تو آخری بات وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے دوستی کریں اور کفر جن کی پہچان ہو گئی ان کے کفر کی ان سے برات کریں حت المکان اپنی قوت کے مطابق ان سے دشمنی اور وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھے ان کو شبہ دن ہو گئی ہمارے دوستوں سکتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ مل کر یہ کسی دین کے کام میں بھی شریک ہوں گے ہم ان کے ساتھ دین کے کام میں بھی شریک نہیں ہو سکتے مصنف قربانی ان کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے ہوں. ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ اپنے اس کو نہ چھوڑیں جو اس طرح انسانیت کی تزلیر اور کوئی استا بخشیانہ فضائے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مقرر کردہ سداؤں کو کوئی کہتا ہے کہ میرا دین تو اسلام ہے معیشت میں سوشلزم سے لوں گا اور جمہوریت سے سیاست اپنی لوں گا اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہوں گے اس کا بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی شہید اور اللہ نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں یہ گھر سے لا رہے اصطلاحات اللہ کے دین میں یہ جراث اللہ کا دین تو محفوظ و معمون ہے اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ دنیا سے مٹاتا چلا جائے گا یہ لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے مٹ جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا دروازہ اپنے اوپر کھول چکے ہیں کیونکہ انہوں نے دستخط کر کے اسمبلی کی اکثریت سے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست میں قیادت نہیں رکھتے ریاست میں ہم ان کی قیادت کو نہیں مانتے ریاست میں یہ قیادت اسمبلی کی مسجد میں یہ قیادت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سلوک ہے جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا کلیسا میں دین کو بند کر دیا اور حیدنگ نے دین کو بند کر دیا اور بادشاہ نے سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی انہوں نے بھی ان کی ریس کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر دیا کہ تم یہود و سارا کی پیروی کرو گے جس طرح بالش بالش کے برابر ہو جاتی تم ان کے برابر ہو جاؤ گے حتیٰ کہ وہ اگر کسی جانور کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے بھی کر دیا حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے زندگی کے ہر میدان کے قائد بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو کسی کی قیادت لائق نہیں ہے آخری آپ کو ایک بات سنا تھا ابو عبید قاسم بن سلام کی جو, جو ایک سو ہجری سے 224 سو ہجری کے اہل سنت اور اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب رسالہ کتاب الایمان اس پر تعلیم شاہل بانی رحمہ اللہ گویا رحمتن واسعہ رسالے کو متحقق بھی کیا انہوں نے متحقق بھی ہے یقیناً ان کا رسالہ بھی ہے اور ہر اعتبار سے انہوں نے اس کی درستگی اور اس کی صنعت کی تحقیق اور جو ہے تصبد کر لیا اس میں ابو ابید قاسم بن سلام جلیل دے کر کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں سے ہے ہمارا یہ عقیدہ کہ امار ایمان میں سے ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر نبی علیہ صلاح و کے کلمہ توحید کو مان لینے کے بعد جب نماز فرض ہوئی تھی صحابہ یہ کہتے کہ کلمہ میں تو آپ کے ساتھ ہیں توحید میں آپ کے ساتھ ہے ٹکرائیں گے سب کچھ کریں گے نماز بھی پڑھیں گے ویری سوری تو کیا نبی علیہ صلاط اسلام ان کو ساتھ رکھتے جواب دیتے کبھی نہ ساتھ رکھتے اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتے جس وقت اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے وہ کہتے توحید میں بھی ساتھ دیں گے نماز بھی پڑھیں گے روزے نہیں رکھ سکتے کیا ساتھ رکھتے خود ہی جواب دیتے کبھی ساتھ نہ رکھتے روزے بھی رکھ لیتے اس کے بعد جب جہاد فرض ہوا تھا جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ کہتے توحید میں بھی ساتھ دیں گے نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے یہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے تو ساتھ رکھتے خود جواب دیتے ساتھ نہ رکھتے اور آپ کو یاد ہے کہ اب ابکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کن کے خلاف کتاب کیا تھا کن کو مرتد قرار دیا تھا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا وہ کون تھے عقیدے میں کوئی خرابی تھی ہرگز نہیں صحابہ سے عقیدہ سیکھا تھا اس وقت تو کوئی دوسرا عقیدہ نقش بندی شور بندی پرویدی یہ وہ کوئی تھا ہی نہیں صرف اسلام تھا نماز کس سے سیکھی تھی علماء سے آج کے علماء سے نہیں صحابہ سے رضوان جو اصل بڑے علماء ہیں ان سے سیکھی تھی سارا دین ان سے سیکھا تھا صرف زکوۃ کا انکار کیا تھا باقی دین اسلام ان کے پاس تھا ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا قتال کیا ان کی عورتوں کو لونیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا یہ بھی ابو ادیب قاسم بن سلام دلیل لائے ہیں کتاب المان رسالے میں تو ان کا ابو بکر نے وہی جہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی مکہ کے ساتھ کیا تھا تو اسلام کے بھی کوئی نواقف ہیں میرے بھائیو جس طرح گزو ٹوٹ جاتا ہے ہوا نکلنے سے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے طلاق ہو جائے تو کس طرح گھومتے فاسق فاجر لوگوں کو آپ گھومتے ہوئے دیکھیں گے تین طلاقیں ہو گئی ہے بیوی بی کو اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر خود ایمان والا نہیں بھی تو لوگوں سے ڈرتا ہے کہ کوئی نہیں رکھنے دے گا یہ تو طلاق ہو گئی پھر اس عالم کے پاس جاؤ اس کے پاس جا پھر فتوا لیتا ہے کہ نہیں ایک ہی طلاق ہوئی ہے پھر جان میں جان آتی ہے طلاق سے کیا ٹوٹ گیا نکاح تو ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہم نے لے لی اس کو سیکھنا ہی نہیں یہ کیا ایمان ہے کہ کھل کر پوری اسمبلی اعتراف کرے کہ ہماری ریاست کے اندر محمد قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اگر شریعت کے مطابق نظام چلانا تو چلا لو انصاف کا عدل کا نظام شریعت ہے تم چلانا چاہتے تو چلا لو ہم دیکھتے ہیں کنارے پر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر تم کامیاب ہوگے تو ہم بھی سوچیں گے ناکام ہوگے تو ہم نے تو پہلے ہی شریعت سے مو پھیرا ہوا ہے انا لا ہی وا ہاجو یہ وقت برات کرنے کا ہے یہ وقت اپنی پہچان کروانے کا ہے یہ اس طرح ہے کہ ہماری پہچان ہر محلے ہر گلی ہر دفتر ہر مسجد میں ہو جائے جس وقت بت ٹوٹے ہوئے لوگ دیکھیں تو کہیں ایک بندہ ہے پتہ جو اس طرح سے بتوں کا تذکرہ کیا کرتا ہے کہ بت توڑنا اس کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا لکال ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے علیہ فلاط والسلام اللہ ہمیں ابراہیم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم رسول کی سنت پر گامزن کر دے آمین اللہ ہمارے دل سے ڈر کو نکال لے آمین. آمین اللہ ہمیں اپنی تقدیر جس پر قلم خوش ہو گئے صحیح سے لپیٹ لیے گئے ایمان کامل عطا فرما آمین. آمین اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ کفار ہمیں ضلیل نہ کرے بلکہ ہم اسلام کے ساتھ عزت والے ہوں آمین. آمین اور تو ہم سے راضی ہو آمین یاد کیتا